جو اس میں ملامت زدہ اور رحمت سے دور ہو کر پڑا رہے گا من اراد الاخرہ اور جو خواہش مند ہوئے آخرت کے وسالہ سایہ اور اس کے لیے خوب محنت کی کوشش کی کلا کا کانا سایو مشکو را تو ایسے ہی لوگوں کی محنت اور کوشش کی قدر کی جائے گی اللہ رب العزت نے اس احکم الحاکمین خالت کائنات نے اپنی کمال حکمت کے ساتھ اس کائنات کو آباد کیا اور پھر اس میں انسان کو مخلوقات میں سے اشرف آلہ اور افضل کر کے بسایا اور یہ بتا دیا کہ دنیا میں رہنا نہیں کہ تمہیں پلٹ کے میرے پاس آنا ہے پلٹ کے میرے پاس آنے کے لیے کچھ لے کے آنا دنیا میں جو آ گیا اسے سمجھو کہ دنیا تو کچھ مل ہی گئی مگر دنیا اللہ نے بنائی کس مقصد کے لیے اگر وہ مقصد ہم سے پورا نہ ہوا تو ہماری بد بختی اور بدقسمتی کی انتہا نہیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسان کو رہتے ہوئے آخرت کمانے اور آخرت بنانے کے لیے بہت سارے مواقع دیے جیسے دنیا کمانے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں نا کوئی دہاڑی کر کے دنیا کما رہا ہے کوئی ریڑی لگا کے کما رہا ہے کوئی دکان کوئی فیکٹری کوئی نوکری کر کے یوں مختلف انداز میں لوگ دنیا کما رہے ہیں دنیا بنا رہے یوں ہی دنیا میں انسان کو آباد کر کے اللہ رب العزت نے آخرت کمانے کے اور آخرت بنانے کے بہت سارے مواقع اللہ نے خود مہیا کر دیے اور یہ بتلا دیا ہے اللہ پر کہ دنیا جتنی جتنی کسی کو پتا نہیں ہے میرے حق میں کتنی ہے دنیا نہ یہ پتا ہے کہ میری عمر کتنی ہوگی نہ یہ پتا ہے مجھے رزق کتنا ملے گا اللہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں میرے ہاں لکھی ہوئی محفوظ ہیں صرف میں جانتا ہوں کس کی کتنی عمر دنیا میں وہ کتنا پائے گا اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے علم میں میری قدرت میں ہے وہ ام إِلَّا ان اللہ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا لاہ بے معلوم اللہ کہتے ہیں ہر شہ کے خزانے بس میرے پاس ہیں ان خزانوں کو کائنات میں اللہ کے سوا کوئی جانتا تک نہیں وہ صرف اللہ کے علم میں ہے اب اللہ پوچھتے ہیں بندوں سے علم یا المو تمہیں پتا نہیں چل رہا لوگوں رسک آلے میش و یقر جس کے لیے چاہتا ہے وہ اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے یک دیر نپا دیتا ہے دیتا ہر کسی کو ہے جو بھی میں نے عرض کیا دنیا میں آیا اسے دنیا تو مل ہی گئی اب یہ اللہ کے علم میں ہے کس کو کتنی دینی ہے دے ضرور رہا ہے. جب تک ہے جتنا اس کو ملنا ہے مل رہا ہے اور اللہ کہتے ہیں یہ میرے دمے ہے میں نے جو پیدا کیا یہ میرے دمے ہے اور اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا کے اندر نہیں دیکھنا کہ یہ میرا دشمن ہے اس کو تو دیتا رہوں نہ دوں اور جو یہ میرا اپنا ہے اس کو دیتا ہونا یہ نہیں بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنوں کو بھی دے رہا ہے بیگانوں کو مانا جنہوں نے اللہ کو مانا مخلوق تو ساری اللہ کی ہے جنہوں نے اللہ کو مانا اللہ ان کو بھی دے رہا ہے اور جنہوں نے نہیں مانا اللہ ان کو بھی دے رہا ہے سب کو دے رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تیار کیا اور پھر دعائیں کی اور کہا یا اللہ ورزق آنت من آ من مین منہم کہ یا اللہ ان میں سے یہ جو مکہ کے رہنے والے آباد ہوں گے ان میں سے آ جو ایمان لائیں گے نا یا اللہ پھلوں کا بہترین رزق ان کو دینا اللہ رب العزت نے جواباً کہا کہ ابراہیم نہ صرف ایمان والوں کو نہیں دینا یہاں جو کوئی بے ایمان ہوں گے میں ان کو بھی دوں گا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ من آمانا میں جو ان میں سے ایمان لائیں گے تجھے مانیں گے تیرے ہوں گے ان کو دینا لیکن اللہ نے کہا ہاں ابراہیم من کا سارا جو کافر بھی ہوں گے نا بے ایمان مجھے نہیں مانیں گے میں ان کو بھی دوں گا میں ان کو بھی دوں گا اس کے بعد پھر جب میرے پاس آنا ہے حساب پھر لوں گا سومتر نار پھر ساری کثریں نکال دوں گا یہاں دنیا میں محلت ہے مسلمان پریشان ہوتے کافر باتیں بناتے کافر کہتے تمہارے پاس ہے کیا ہے خوش ہے تمہارے پاس دیکھو ہماری طرف سرداریاں ہماری حکومتیں ہماری باغات ہمارے پاس چوگراہٹیں ہمارے پاس تمہارے پاس کیا ہے اسی کو انہوں نے اپنے لیے بہت ہی بہتری اور اللہ کی رضا مندی سمجھا کہ جو ہمارے پاس اتنا کچھ ہے معلوم ہے پھر اللہ ہم سے راضی ہے پھر اللہ ہم سے خوش ہے اور ساری بھلائیاں تو ہمارے پاس ہیں اسی لیے ایمان والوں سے کہتے تھے کہ لو کا نہ خیرن ماں یہ جو دین تم نے اپنایا ہے نا یہ اپنے باپ دادے کا بزرگوں کا با اجداد کا جو دنیا صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور ساری دنیا اس پر لگی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر جو چند ایک تم سر پھرے اس محمد وسلم کے پیچھے لگ گئے ہونا یہ کوئی اچھی چیز نہیں لوکا نہ خیرن اگر یہ اچھی ہوتی ما سبقو نہ اڑئی بھلا تم ہم سے پہلے لے جاتے اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو یہ اچھی چیز بھی ہمارے پاس پہلے آتی تمہارے پاس نہ جاتی لہذا یہ کوئی اچھی چیز نہیں کیوں کہ ساری اچھی چیزیں تو ہمارے پاس ہیں دنیا کا ٹھاٹ بار دنیا عزت کر رہی ہے یہ سارا کچھ تو ہمارے پاس تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا میں رہ کر یہ دنیا کا مال و متا مل جانا اس کو اللہ کی رضا پر محمول نہ کر لینا یہ تو امتحان ہے اللہ کی طرف سے یہ تو آزمائش ہے کسی کو اللہ بہت زیادہ دے کر آزما رہا ہے اور کسی کو اللہ بہت کم دے کر آزما رہا ہے سب کی آزمائش ہو رہی ہے سب کی دیکھو قرآن مجید میں آئے ہے سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے نا اللہ فی شان ہمارے ہاں تصور کیا ہے یہ جیسے جمہوری انداز ہے کہ صدر بیٹھا ہوا بس اس کا کوئی کام نہیں سوائے دستخط کرنے کہ کوئی بل پاس ہوا صدر کے پاس لے گئے اس نے دستخط کر دینے ٹھیک ہے بھائی باقی کام تو سارا وزیر مشیر کر رہے ہیں ہمارا بالکل اللہ کے بارے میں یہی تصور ہے کہ بس اللہ تو فارغ بیٹھا اللہ فارغ بیٹھا ہے اور مشرکوں کا ذہن ہے کہ اللہ نے سارے اختیارات کام جو ہے نا وہ سب ولیوں بزرگوں پیروں کو بانٹ دیے اب کائنات میں جی پیری اسی لیے انہوں نے کسی کو ابدال بنایا کسی کو قطب بنایا کسی کو غوث بنایا سب من گرت باتیں اتنا بڑا بڑا شرک ہے جس کا حساب نہیں مگر اللہ برداشت کر رہا ہے اللہ اکبر تو یہ ہمارا تصور اللہ کے بارے میں کہ اللہ تو فارغ بس نہ اللہ نے مجید میں کیا فرمایا ان یہ دبیر الامر ما من شفیع الا بعبد اذنے ذالک اللہ ربکم ذالک اللہ ربکم صاحب الہ لوگوں تمہارا رب تمہارا پیدا کرنے والا تمہاری ضرورتیں بہم تمہیں پہنچانے والا تمہاری خبر گیری رکھنے والا وہی اللہ ہے جس نے آسمان زمین ساری کائنات کو پیدا کیا ہے وہی ہے اور پھر اللہ ہرش وہ اللہ عرش پہ چڑھا ساری کائنات بنا کے اللہ عرص پہ مستوی ہوا اب کیا کر رہا ہے فارغ بیٹھ گیا تماشا دیکھ رہا ہے اللہ کوئی اس کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا بس اللہ تو فارغ دیکھے جا رہا ہے کھیل بنا کے دیکھے جا رہا ہے نہیں یو دبیر بیر یہ کائنات کا سارا نظام جتنا بھی چل رہا ہے وہ اللہ چلا رہا ہے سارے معاملات تدبیر پروگرام سب اللہ اس لیے کہ اللہ تو ہر روز کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے اب صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کیا کام ہے اور یہ یہی اتار چڑھاؤ کسی کو اونچا کر دیا کسی کو نیچا کر دیا کسی کو بادشاہ بنا دیا کسی کو گرا دیا یہ اللہ ہی کا کام ہے ہے کسی پیر کا دخل کسی زندے مردے کا دخل ہے ورنہ جتنا پیسہ نواز شریف نے خرچ کیا تھا قبروں پر جا سکتا تھا کہیں کہیں جا سکتا تھا اللہ اکبر کسی کے اختیار میں نہیں سب اللہ کا کام ہے یہ اتار چڑھو اللہ ہی کر رہا ہے اللہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں یوں اتار چڑھاؤ میں اللہ ہر روز یہ کر رہا ہے تو یہ اللہ کا کام ہے اللہ یہ کر رہا ہے سو دنیا دنیا کے اندر رہ کر اصل کمائی کیا ہے اصل کمائی یہ ہے کہ بندہ اپنی آخرت بنا لے اللہ کہتے ہیں دنیا میرے ذمے کسی کو کم دوں کسی کو زیادہ دوں زیادہ دے کر بھی آزما رہا ہوں کم دے کر بھی آزما رہا ہوں یہ میرا معاملہ ہے جو آ گیا اس کو دینا ہی دینا ہے اب میری مرضی کتنا تم خواہش تو میری بھی آپ کی بھی خواہش تو میری بھی آپ کی بھی کہ راتوں رات, رات آپ کہیں سے کہیں پہنچ جائے کاروں کے مالک ہو جائیں سیٹیں ہمیں مل جائیں لیکن جہاں جہاں اللہ نے جس کو رکھا ہوا وہی وہ ہے یہی اللہ نے جو آیتیں پڑھی ہیں یہ سورہ پن اسرائیل کی ہے میں پارے میں اللہ نے وضاحت کی فرمایا من یورید الحا آجلا آجیلا لفظ عجلت میں سے ہے یہ اس دنیا کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور کیوں نام ہے کہ حاجلا مانا ہوتا ہے جلدی ملنے والی شہ تو یہ دنیا کے اندر ہر انسان جلدی مل جائے جلدی مل جائے جلدی مل جائے, جلدی مل جائے اس لیے دنیا کو آجلا کہہ دیا اللہ نے فرمایا من کانا جو عید جو دنیا کا خواہش مند ہوا ہاں دیں گے ہم اجلنا لہو فی ہاں ہم دیں گے جلدی دیں گے دنیا اس کو دیں گے لیکن کس کی مرضی پر مانشاؤ جو ہم چاہیں گے مانشا جو ہر کسی کی چاہت کا نہیں ملے گا کہ جو جس نے چاہا وہ اس کو مل جائے گا مانشاؤ جو ہم چاہیں گے وہ دیں گے اور دیں گے بھی کس کو لین من نوریب جس کو چاہیں گے جس کو چاہیں گے اور جو چاہیں گے دیں گے لیکن چونکہ پروگرام دنیا ہی کا ہے خواہش یہی ہے دنیا کا معاملہ دنیا کی پوزیشن اونچی ہو جائے بہت اونچا چڑھ جاؤں دنیا کے معاملات اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دنیا میں جتنا ہم چاہیں گے دے دیں گے لیکن ایسے کے لیے سم مجا له لہو جہنم پھر اس کے لیے ہم جہنم مقدر کر دیں گے اور لہ مدمو مدہونا یس منا پڑے رہنا داخل ہو جانا سڑتے رہنا جلتے رہنا یس اس جہنم میں پڑا رہے گا اس کو تاپتا رہے گا کس حالت میں مدمو ملامت زدہ بھی ہوگا مدہونا اللہ کی رحمت سے دور بھی ہوگا نہ اسے کبھی اللہ کی رحمت حاصل ہوگی نہ کوئی اس کی عزت افزائی ہو, افزائی ہو سکے یوں پڑا رہے گا اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ شورا کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے جس کا پروگرام دنیا بنانے کا ہوگا نوتے منہا ہم اس دنیا میں سے اس کو جتنا اپنی مرضی سے چاہیں گے دے دیں گے لیکن وہ مالح فل آخرات من نصیب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا وہ مالح فل آخرات من نصیب آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہاں ہا جس مقصد کے لیے بنائی فرمایا من ارادل آخرا جو آخرت چاہے گا جو آخرت کے خواہش مند ہوں گے خاش مند تو اب سارے ہی ہیں ہم خواہش مند ہم سارے ہیں جتنے خدا. ہیں سب کے سب کیا لدیث کیا دیوبندی کیا بریلوی کیا شیعہ کیا نمازی کیا بے نماز مشرق موحد سنت پہ چلنے والے بدعت اپنانے والے ہیں جی بے دین گھروں میں ٹی وی ہیں یا نہیں سب کے سب کیا ہے خواہش تو ہے کی جنت مل جائے مرے مرنے پر کوئی تکلیف نہ ہو فوراً فرشتے استقبال کریں قبر کشاتا ہو جائے جنت کا بستر قبر میں آ جائے قبر کی کوئی تکلیف ہمیں نہ ہو حشر میں اللہ فورا کہہ دے کہ چلو جنت یہ تو خواہش ہے ساری لیکن اللہ نے یہیں پر رہنے نہیں دی بات یہیں پر نہیں چھوڑی صرف یہ نہیں کہہ دیا من آراد کہ جو آخرت کے خواہش مند ہوئے دنیا کا معاملہ آیا کہا من من کا نجرید جو دنیا کا خواہش مند ہوا اس کی خواہش پر ہم جتنا چاہیں گے اسے دے دیں گے دینا ہی دینا ہے کوئی محنت کرے یا نہ کرے جس کو جہاں سے اللہ نے جیسے دینا ہے نا اللہ خود محنت کروا لیتا خود کروا لیتا اللہ لیکن آخرت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ صرف یہاں خاحش آرزو نا وسا اللہ اس کے لیے پھر خوب محنت بھی کرے وسا سای کرنا کوشش کرنا محنت کرنا دوڑھوپ کرنا ساتھ لفظ یہاں تاکید کہ جیسے حق ہے نا آخرت کی خواہش کا اور اس کی کوشش محنت کا اس طرح کوشش کرے اس طرح محنت کرے تو فرمایا کا کانا سا مشکورا سو ایسے لوگوں کی انس محنت کی قدر ہوگی اس کی قدر کی جائے گی جیسے اللہ نے سورہ انبیاء کے اندر بھی ارشاد فرمایا مایا گلوں میں ان سارے لوگوں کا پلٹ کے ہمارے پاس پہنچنا لازم ہے رہے گا نہیں پیچھے کوئی بھی کوئی پیچھے نہیں رہے گا سب آ جائیں گے سامنے جنہوں نے ضائع کیے نا ضائع کیے اللہ اکبر وہ بھی سامنے آئیں گے ویزل مودا تو سولہ کہتا ہے جنہوں نے بچے گنا کیا گنا کو چھپانے کے لیے بچوں کو مار دیا کہ پتہ کوئی نہیں چلتا کسی کو اللہ کہتے ہیں وہ بھی آ جائیں گے دن قیامت کے سامنے اٹھا لوں گا ان کو پہلے حرام کاری کر لی دوسرا اوپر سے قتل کر دیا اللہ اکبر پہلے تو حرام کاری کا جرم ہے اور اس کے بعد پھر اس کو قتل کیا دایا کروا دیا پیدا ہوا کہیں پھینک آیا یہ جرم اچھا اس کو تو سارے جرم سمجھیں گے لیکن ہم جو نمازی بھی کر رہے ہیں اللہ اکبر نہ ہو بڑی مشکل ہے جی گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے دو مہینے چار مہینے گزرے دائیں کروا دو یہ قتل ہے میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و وعد الخفیق وہ جو کافر تھے نا پکے کے وہ تو ظاہر باہر پیدا ہوا اور گلے میں دفنا دیا اور فرمایا یہ زال کا و یہ چھپا کے اس کو زندہ دفن کرنا ہے چھپا کے اس نے مکے کے کافر نے ظاہر کر کے کر دیا اس مسلمان کلما گو نے چھپا کے اسے قتل کر دیا اس قتل کا بدلہ نہ اللہ نہیں لے گا بنانے والا اللہ کہے گا میں اور تو مار رہا ہے اس کو اسی لیے اللہ نے فرمایا والا تب تو لو اولا یہ بھی سورہ بنی اسرائیل ہے لوگوں کبھی بھی اپنے بچوں کو بھوک پیاس فقیری غربت کے ڈر سے قتل نہ کرنا کیوں نہرزوں کو ہوم بائیا کوم تمہیں بھی روزی ہم دے رہے ہیں ان کو بھی ہم ہی دیں گے تمہیں بھی دے رہے ہیں ان کو بھی ہم دیں گے تمہارے ذمہ نہیں یہ بہت بڑا جرم ایک تو قتل ہے دوسرا یہ تو اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالنا ہے یہ اللہ کی کبریائی ہے اللہ کہتا ہے جس کو میں نے پیدا کیا روزی میں نے دینی ہے یہ روزی کا مالک خود بن رہا ہے او جی کیا بنے گا کھائیں گے کہاں سے کیا ہوگا اللہ کہتے ہیں ان نہ قتل ہوں کا نہ خط یوں ان بچوں کو قتل کرنا بہت بڑا زبردست گناہ ہے یوں دا تو سو یہ جو ضائع کیے ہوئے یوں مارے ہوئے یوں زندہ چھپ کر یا ظاہر کر کے دفنائے ہوئے اللہ کہتے ہیں ویزل مؤدا تو تو نے دفنا دیا سمجھا کہ اب میرا کچھ بھی نہیں کسی کو پتا نہیں چلا دن قیامت کے اسی زندہ دفن ہوئے ہو کہ کھڑا کر کے پوچھوں گا تیری طرف توجہ نہیں ہوگی اس معصومہ سے پوچھوں گا بن قتلت مدا تجھے کس گناہ کی برداشت میں قتل کیا گیا اس سے پوچھا جائے وہ بول کے بتلا تیری طرف توجہ ہی نہیں ہوگی اتنا گھناؤنا جرم کیا تُو نے کہ اللہ توجہ ہی نہیں تیرے سے نہیں پوچھے گا اللہ اس زندہ تہن کیے ہوئے سے پوچھے گا کہ تُو بتا تیرا گنا کیا تھا تیرا کیا گنا تھا حرام کاری تو اس نے خود کی تھی تیرا کیا گنا تھا تیرا جرم کیا تھا اللہ کہتے ہیں کلو نے لائی نارواز کوئی ماں کے بتن کے اندر ہی گولیاں دے دے کے دوائیاں استعمال کر کر کے دایا کروا دیا وہ بھی کھڑا ہو جائے گا کوئی بچپنے میں مرا کوئی جوانی میں کوئی بڑھاپے میں سارے کلو میں لہ نام ہوں سارے کے سارے پلٹ کے میرے سامنے آ جائیں گے پھر کیا ہوگا تو میں آمل میں نہ سوالے فلا گفران جس کسی نے اچھے عمل کیے ہوں گے اب اچھے عمل تو مشرک بھی کر رہے ہیں بدتی بھی کر رہے ہیں ہندو بھی بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں بڑے ہسپتال بڑا غریبوں پر خرچ لیکن اللہ نے فرمایا ساتھ شرط یہ ہے مؤمن ایمان بھی ہو اس کے پاس ایمان جس کی دو شرطیں ہیں ایک اخلاص ہو اللہ کی رضا اللہ کو خوش کرنا اللہ رادی ہو جائے اللہ رادی ہو جائے ہر عمل پہ بس اللہ رادی ہو کسی دنیا والے کو راضی کرنا مقصود نہیں نہ کسی عمل میں یہ ہو کہ میرا نبی میرا پیر میرا مرشد میرا فلا راضی ہو جائے کون رادی ہو ایک اللہ اللہ راضی ہو جائے بس میرے اس عمل سے اللہ رادی ہو جائے دوسری شرط یہ ہے کہ عمل کیسا ہو جیسے باپ دادے کر گئے اور جیسے مسلمان کر رہے ہیں یہ بڑی گمراہی ہے میرے بھائیو آج معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان کر رہے ہیں نا وہ سارا دین ہے جو مسلمان کر رہے ہیں یا کرتے کریں گے وہ دین نہیں دین وہ ہے جو اللہ, اللہ نے محمد پہ اتارا صلی اللہ علیہ وسلم بس دین وہ ہے اللہ اکبر اس لیے دھوکہ لگا ہوا ہے نا کبھی بھی کہیں کسی علاقے کے لوگوں کو بنیاد نہیں بنانا معیار نہیں بنانا لوگ آج جو کر رہے ہیں وہ معیار نہیں جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے صحابہ سے کروا گئے وہ معیار ہے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے آپ فوت ہوئے آپ کی موت آپ کے فوت ہونے سے ایک لمحے بعد بھی اگر کوئی معاملہ بنا ہے وہ دین نہیں ہے وہ دین نہیں کیوں دین اللہ نے مکمل کر دیا کوئی کسر نہیں رہنے دی اللہ نے سارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا وہ دین نہیں ہمیں لوگ کا یہی ہے ہماری گمراہی یہی ہے اور جی مسلمان سارے یہ کر رہے ہیں پہلے دیکھو کہ مسلمان ہیں بھی کون سے مسلمان ہیں مسلمان کون ہوتا ہے جو محمدی ہو صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کبھی ہنفی نہیں ہوتا مسلمان کبھی شای مال کی ہمبلی جا فری بندی وہاں پی بریل نہیں ہوتا یہ سبق پڑھاتا ہوں میرے بھائیوں آپ کو اس کو یاد کر لو صحابہ مسلمان تھے نا صحابہ مانتے ہو کہ صحابہ مسلمان تھے مانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے تو کیا اللہ کے نبی ہنفی تھے فیصلہ یہاں کر لو کیا سیاح میں سے کوئی سیابی ہنفی تھا دیکھو سیدھی بات کوئی ایچ پیج ہے ہی نہیں کوئی ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں مسلمان بہت عقل مند ہوتا ہے مسلمان بہت عقل والا ہوتا ہے بڑی اس کی فراست سوچ اور سمجھ ہوتی ہے سو کچھ عقل سے کام لو کچھ فہم و فراست سے کام دو میں یار کون ہے محمد صلی اللہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں یار بس وہ میو شاد رسولہ ما دے ماتا بھیا نلادا سبھی لم نیم نی ماتا و نسل جہنم و سار اللہ نے فرمایا جو رسول اور رسول کے ساتھی جو ایمان لائے تھے ان کے راہ کو چھوڑ کر جو الگ ہوا جو ان کی مخالفت میں گیا مات و ہم بھی اس کا رسا ڈھیلا چھوڑ دیا کرتے ہیں کہ چل بھئی کہاں تک چل سکتا ہے آخر آنا تو میرے پاس ہے نا نسل جہنم ہم تجھے جہنم میں پھینکے رہے وہ سات اللہ اکبر تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ نے کیسی پیاری بات قرآن مجید میں کہہ دی قرآن مجید میں پیاری بات میں پارے میں فرما ان فربین کانو شی لستا بن ہوں لست ان نمام رحم انما نہ بے او ہوم بے ماں کانو یبالو جن لوگوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر لیا فرضو دینا ہوں دین انہوں نے جدا جدا کر لیا یہ حنفی دین یہ شافی مال کی ہمبلی یہ جافری یہ دیوبندی وہابی یہ فلا, فلا فلا فلا فلا یہ جدا جدا ہو گئے او مسلمان مسلمان ایمان والے لست بن ہوں فی شہے تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں میرے نبی تیرا ان سے کوئی تعلق کوئی تعلق نہیں کہوں گا کہ کون تھا ان میں سے مسلمان میں بتلاؤں گا کیا کیا یہ کر رہے ہیں کیا کیا انداز میں بتلاؤں گا میں سمجھاؤں گا سارا کچھ میں دکھا دوں گا نکھار کر کے سامنے سو میرے بھائیوں عقل اللہ نے دی سمجھ دی اللہ نے انسان کو بہت زیادہ اس سمجھ سے جس نے کام لے لیا اللہ کہتے ہیں بندہ بن گیا اور جس نے اس سمجھ سے کام نہ لیا اللہ نے نامے پارے میں کہا کہ وہ تو یہ جو جانور ہے نا جانور چوپائے عزل ان سے بھی گیا گزرا ہو گیا ان سے بھی گیا گزرا کام ہی نہیں لیا اس نے اللہ پرسو اللہ نے فرمایا راجے سارے پلٹ کے آو گے میرے پاس میا عمل میرا سوال ہاتھی وا ہوا جس نے عمل کیے اچھے لیکن دو شرطوں کے ساتھ ایمان کی حالت میں یعنی اخلاص اللہ کی رضا اور کیسے کیا عمل جیسے مسلمان کر رہے نا جیسے ہمارے باپ دادے کر گئے نا جیسے وہ فلادو سری تیسری چوتھی صدی والے کر گئے نا کیسے عمل کیا جیسے محمد کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم لقد کا نقوم اللہ تم ہاسانا یہ ہمارے لیے آئے تھے نا لقد کا نا لقم او لوگو تمہارے لیے لقد کا نقوم تمہارے لیے اگر اسوائے ہاسانا بہترین نمونہ ہے تو بس رسول اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ صح یہ دو شرطیں اللہ کہتے ہیں جس نے ان کے ساتھ عمل کر لیے اچھے فلاں فرانہ لے سائے اس کی جو آخرت کے لیے کی ہوئی محنت ہے نا یہاں دنیا میں وہ رائے گا نہیں جائے گی لا کفرانہ اس کی ناقدری نہیں ہوگی اس کی قدر کی جائے گی اللہ کہتے ہیں نہ سوچنا کہ کیسے ہوگی بھائی نا لہو کاتے تمہاری ساری محنت کو ہم لکھتے جا رہے ہیں یہ دنیا ہی ہے دنیا اس میں کمال ہو یہ سورہ بیا کی تین چار ایتیں اکٹی اللہ اکبر اگلی آت کیا ہے اللہ اکبر اللہ کہتے ہیں <تصفح> وہ ہرامالا تریتن آنا جے او یہ تو بالکل ناممکن ہے ناممکن ہے کہ جس کو ہم نے تباہ کر دیا دنیا سے لے گئے موت آ گئی اب وہ دوبارہ پلٹ کے دنیا میں نہیں آ سکتے یہ کیوں فرمایا اللہ نے جو مرتا ہے نا وہی چیختا ہے جو مرتا ہے سورہ مومنون نے فرمایا اللہ رب العزت نے حتی جا آہدہم الموت قال جس کو موت آتی ہے نا وہی کہتا ہے ربی میرے رب ار جی ہوں اب تھوڑا سا ٹائم دے دے واپس کر دے پلٹا دے یا اللہ مجھے لوٹا دے دنیا میں کیوں لا مالو سال ہاں اللہ, اللہ لا مان لوالحن فیم ترخت وہ جو دنیا چھوڑ کے آ رہا ہوں نا چھوڑ کے ترکتو تو جو میں ترکا چھوڑ کے آ رہا ہوں نا اللہ اب اس میں جا کے میں اچھا عمل کر کے نیک عمل کر کے آؤں گا اللہ کہتے ہیں کہ کل ہرگز نہیں یہ سورہ مومنون ہے اس میں اللہ نے سورہ انبیاء میں کیا فرمایا بہرامت کچھ لوگوں پر حرام ہے نا ممکن ہے کہ جب ہم نے ان کو کر دیا ہلاک موت دے دی اب چیختے ہیں چلاتے ہیں سارے دوبارہ دوبارہ اللہ کہتے ہیں نہ اب انہوں کو پلٹنا یہ حقیقت کیوں واضح کی کہ یہ دنیا کی زندگی بس اس میں کرو محنت اس میں محنت کرو جن کو آخرت چاہیے دنیا ان کے سامنے بالکل نہیں ہوتی دنیا کا ٹھاٹ بان ان کے سامنے نہیں ہوتا وہ وزیفے دنیا کے کاروبار چمکانے کے لیے نہیں کرتے نہ کرواتے کئی دفعہ آپ کو کہا میرے بھائیوں صحابہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کوئی ایک واقعہ ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے رسول اللہ علیہ وسلم سے آ کے کوئی وظیفہ ورد عمل پوچھا ہو کہ اللہ کے نبی نوکری نہیں ملتی کاروبار نہیں چلتا کام نہیں ہو رہا مجھے کوئی وظیفہ کر دو میرے لیے دعا کرو اللہ میرا کاروبار چلا دے کوئی ایک واقعہ نہیں ایمان تھا ایمان دیکھیے جس چیز پر بندے کا ایمان ہوتا ہے بندہ اسی کے پیچھے بھاگتا ہے نا ہمارا آخرت پر ایمان ہی نہیں اس لیے ہم آخرت پر جاتے ہی نہیں ہمارا دنیا پر ایمان ہے کہیے یہ بات عقل کو لگتی ہے یا نہیں کہ جس کو آدمی مانتا ہے جس پر ایمان ہوتا ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے اس کے پیچھے تو ہمارا ہم کیونکہ <تصفح> ہم دنیا دنیا پر ہمارا ایمان ہے بس ہم دنیا کے پیچھے بھاگے ہوئے پیچھے بھاگے ہوئے آخرت کی بات ہی نہیں آخر میں حدیث سن لو اگر ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ عقل ہے تو انشاءاللہ بات بالکل واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا اللہ اکبر کہ ایمان جو ہے نا ایمان یہ ایک روشنی ہے روشنی نور جو اللہ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے بندے کے دل میں سمجھ آ گئی کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے دل میں ڈال دیتا ہے اب صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اس کی کوئی علامت نشانی دل کے اندر نور ایمان کیسے پتا چلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھو علامتیں بتلائی یہ تو ظاہر ہے نا یہ تو ہماری بات ہے تم کیا جی کسی کو کچھ نہ ہو کہو پتہ نہیں اس کے دل کے اندر کتنا ایمان ہو جتنا جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ اپنے آپ باہر آتا ہے اپنے آپ وہ اندر چھپا نہیں رہ سکتا میرے بھائیو ایمان حقیقت ہے کہ اندر دل میں چھپا بالکل نہیں رہ سکتا بالکل نہیں رہ سکتا جس کے اندر ایمان ہوگا ایمان تو اس کو اٹھاتا ہے اٹھاتا ایمان اس کو بیٹھنے دیتا ہے ایمان اس کو ٹکنے دیتا ہے ایمان, ایمان, ایمان کبھی اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلوائے گا کہ بس سب ٹھیک ہے کبھی نہیں یہ بے ایمانی کی دلیل ہے باتیں کھلی کر رہا ہوں تاکہ بھائی خبردار ہو جائیں میں چڑانے کے لیے اللہ کی قسم کسی کو نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ذرا سبق آ جائے جس کے آج ذہن میں یہ ہو کہ سب ٹھیک ہے وہ کبھی محنت کر نہیں سکتا وہ کبھی کوئی کوشش کر نہیں سکتا محنت کون کرے گا حق کی تلاش میں کون ہوگا جو ہر رکیے تو ہو کہیں یہ غلطی نہ ہو میں کہیں غلطی نہ جا رہا مجھے سوچنا چاہیے کون سا حق ہے کیا ہے اللہ اکبر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا علامت سن لو ایمان کی علامت جس کے اندر دل میں یہ ایمان کی روشنی نور ہوگا اس کی علامت نشانی کیا ہے اللہ اکبر فرمایا ال کے دار خلود خلود خلد سے ہے جس کا مانا ہمیشہ گی اناوت کا مانا رخ ہو جانا رخ ہونا رخ فرمایا اور میں دار الخلود دار گھر وہ جو ہمیشہ کا گھر ہے نا ہمیشہ کا گھر اس ایمان والے جس کے اندر ایمان کی روشنی ہے اس کا تو سادہ رخ اس کی طرف ہو جائے گا دوسری بات کیا وقت تجاپی ان دارل غرور غرور مانا دھوکا یہ جو دھوکے کا گھر ہے نا یہ دنیا اللہ نے پرانے مجید میں کہا نا ممل حیات دنیا علامتا غرور دنیا کو ساری دھوکا ہے فریب ہے الغرور اس کا اس دھوکے والی دنیا اس دھوکے والے گھر میں تو اس کا دل نہیں لگے گا اتاسی دور ہٹے گا اس سے اور تیسری بات کیا ہے مایا موت سے نہیں ڈرے گا بلکہ قبل الموت موت آنے سے پہلے ہی موت کے لیے تیار رہے ہیں کہ یہ ہمارے اندر ہے یہ باتیں ہم کتنا موت سے ڈر رہے ہیں پتہ جو ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں جب کچھ نہیں ہے تو ڈر آتا ہے موت سے ڈرتے ہیں ہائے موت اللہ اکبر جملہ بول دیا جائے نا اللہ یہ تربیت ہے میرے بھائیوں تربیت ہے ایسا ہوتے رہنا چاہیے ماں باپ بچوں کو بٹھا کے ایسی باتیں آخرت کی باتیں کہ دیکھو کوئی پتہ نہیں مجھے موت آ جائے کسی کو آ جائے اس پر صبر شکر کی تلقین کرتے رہنا مگر آج ہمارا انداز کیا ہے نہ باپ موت کا کلمہ منہ سے نکالنا چاہتا ہے نہ ماں اولا اولاد سننے کے لیے تیار ہی نہیں کوئی کہنے کے لیے تیار ہو جائے کہ پتہ نہیں شاید موت ہے یہ تم کیسی بات کر رہے ہو نا ایسی بات نہ منہ سے نکالا کرو کیوں مرنا نہیں ہے اللہ اکبر یہ ہے دنیا کا ہے. دنیا کا ہے دنیا نہ مرنے کی بات نہ کیا کرو ابھی تم ابھی مرنا تو اب مرنا تو ہے لیکن تم بات کیوں کرتے ہو مرنے کی ہے نا یہ سلسلہ یہ کیوں ہے بھی دنیا سے پیار ہے دنیا سے محبت ہے آخرت کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں سو ہمارا ایمان دنیا پر ہم دنیا کے پیچھے پیچھے ہمارا آخرت پہ ایمان نہیں جن کا آخرت پہ ایمان تھا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی کو اسلام مل گیا ہجرت کر کے جانے لگے بیوی ساتھ ہے چھوٹا سا بچہ ساتھ ہے سواری ہے کچھ تھوڑا بہت سامان جو ساتھ جا سکتا تھا وہ ساتھ نکلنے لگے مکہ سے وہ لڑکی والے آ سسراد ان کے کدھر جا رہا ہے بھائی ابھی تم جو جینے نہیں دیتے یہاں جا رہا ہوں میں مدینے جا رہا ہوں اچھا کوشش ان کی یہ تھی بھی رہ جائے کوشش یہ تھی بھی رہ جائے مان جائے گا کیوں جان جا رہا ہوں بھائی اچھا تو پھر جانا چاہتا ہے نہیں آتا پر یہ لڑکی تو ہماری ہے اس کو تو ہم نہیں جانے دیں گے بھائیوں نے اس کو پکڑا ام سلمہ جو بہن تھی ان کو پکڑا بازو سے گزیٹ کے لے گئے پھر وہ جو اپنے جو ہے نا خاندان والے وہ آگے تو ہماری نسل ختم کرے گا یہ بچہ ساتھ جا رہا ہے ہماری نسل ہے ہم اس کو نہیں جانے دیں گے بچہ چھین لیا پھر کچھ اور من چلے اٹھے لڑکا ہے یہ کمائی یہاں سے کی ہے ہمارے ساتھ رہ کر یہ تو نہیں ہم نہ جانے دیں گے کوشش یہ تھی بھائی یہ کسی طریقے سے رہ جائے رہ جائے اب دیکھو بچہ بھی چھن گیا بیوی بھی چھن گئی سواری جو تھی وہ بھی چھن گئی جو مال متا تھوڑا بہت سفر کا تھا وہ بھی انہوں نے چھین لیا اکیلے کیا لگا؟ اچھا بھائی ٹھیک ہے کچھ نہیں پیدل چل دیے پیدل چل دیے مدینے میں پہنچ گئے مسجد نبوی میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ابو سلمہ ہاں اللہ کے نبی میں ابو سلما اچھا کیسے کب پہنچ گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی پہنچ گیا سنا پھر کیسا رہا تو کیسے بنی تیرے ساتھ اللہ کے نبی سب کچھ ہی لٹ گیا بیوی بھی ساتھ نہیں آئی بچہ بھی نہیں آیا چھوٹا سا بچہ تھا سواری بھی چھین لی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا ابو سلمہ یہ سارا کچھ لٹ گیا سمجھ لے کہ سب کچھ مل گیا اور جس کو ایمان مل گیا جس کو اللہ کی دوستی نصیب ہو گئی اس کو پھر کیا فکر ہے ایمان اپنا صحیح کرو اپنا ایمان درست کرو بات ساری ایمان کی ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے یہ مواقع اللہ دیتا ہے یہ قربانی کے موقع تھا اللہ کہتے ہیں آخرت بنا لے قربانی پیش کر کے آخرت بنا لے سمجھے غور کر لیں قربانی دی ہے جیسے میں نے کہا ہے نا عید پر بھی بتایا تھا آپ کو جیسے پہلے کہا کہ سب اللہ ان جانوروں کو بھی اکٹھا کر لے گا جانور یہ بھی آ جائیں گے اور ان سے بھی اللہ پوچھ لے گا جانوروں سے بھی اللہ پوچھے گا کہ بتا تیرے گلے پہ چھری اس نے چلائی تھی کیا تبدیلی آئی قربانی کر کے اللہ کیا فرق پڑا کوئی فرق پڑا میرے بھائیوں جب بد پرہیزی ہو جاتی ہے بتائیے اس کا نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا کوئی بد پرہیزی کر لے کھانے پینے میں موندا ہوا پڑا ہوتا ہے کہ نہیں کسی کا پیٹ درد کسی کا کچھ کیا ہوا جی بس آج جی چاہا چاہیے تو نہیں تھا مجھے کھانا میں نے ذرا زیادہ کھا لیا فلاں ماش کی دال کھالی لی فلاں میں نے گوشت کھا لیا بس بد پرہیزی ہو گئی جو بھی بد پرہیزی ہوگی اس کا نتیجہ نکلے گا کیوں جی ٹھیک ہے نا سب جانتے ہیں نا نتیجہ اس کا ضرور نکلتا ہے یہ گناہ کیا ہے یہ بد پرہیزی ہے گنا یہ بد پرہ دی ہے جہاں کوئی گنا کرے گا اس کا نتیجہ لازمی نکلے گا نتیجہ اس کا لازمی نکلے گا یہ ضروری ہے اب نتیجہ نہیں نکلنا اللہ حالات دیکھو کیا بن رہے ہیں امن و سکون تباہ ہو رہا ہے بارشیں ہو نہیں رہی ڈیموں میں پانی ختم ہو گیا بجلی اس کی بندش کا الارم بول گیا یہ کہ سالی کی یہ ہمیں تجربہ ہو گیا کہ لوگ قربانیاں ہی نہیں کر سکے معاشی پریشانی کی وجہ سے اللہ اکبر یہ نتیجہ ہے نا بد پرہیزی کا نتیجہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم پر شیطان اتنا سوار ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہمارے اس طرف ذہن لگتا ہی نہیں سو میرے بھائیوں وہ جو یہ تو ہے نا اللہ تعالیٰ جھٹکے دیتا ہے جھٹکے اللہ کہتا ہے جھٹکے لانزیر چھوٹی چھوٹی چوٹے لگا کے جھٹکے دیتا ہوں کیوں لا اللہ کہ تم توبہ کر لو موقع ہے ابھی توبہ کر لو بعد آ جاؤ ورنہ پھر وہ اللہ کی طرف سے ایٹم بم گرے گا سب رگڑے جائیں گے کوئی پتہ نہیں وہ تو پھر انتہا ہے یہ اللہ چوٹے لگا رہا ہے اللہ اکبر ابد اب پرہیزی انتہا کو پہنچ گئی انتہا کو کیا چھوٹے کیا بڑے سب نے انتہا کو پہنچا دی اس کا نتیجہ لازمی نکلنے والا ہے میں چاہتا ہوں کم از کم یہاں یہ مسجد میں ہمارے ساتھی آنے والے رگڑے تو سب جائیں گے رگڑے تو سب جائیں گے نہ کوئی متقی پرہیزگار بچے گا نہ دوسرا رگڑے تو سب جائیں گے یہاں دنیا میں لیکن آخرت اچھی بن جائے گی اگر ہم اپنی توبہ کر لیں گے توبہ یا اللہ اپنی رحمت کر دے ہمیں معاف کر دے جب یہ سلسلہ اپنا میں کہ ہم کم از کم توبہ کر دیں تاکہ اللہ کے ہاں آگے تو بچ جائیں اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا کر دے وہ مالا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله إلاه ولا مذللا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أرضه ورسوله أما بعد فإن خير الحليث كتاب الله وَخَيْرُ الْهَدِيَّةِ هَدِيَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ بنا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ, محمد وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى وحاجات دنیا یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے میرے بھی ذہن میں نہیں رہا پہلے پوچھا جانا چاہیے تھا اب تو گھڑیاں ہی چند باقی رہ گئی آج کا دن شام تک باقی ہے قربانی کا عام طور پہ تصور ہمارے یہاں کہ ہنفیوں کی زیادتی ہے تو اس وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا جب اس طرح کا مسئلہ حقیقت سامنے آتی ہے تو کہتے لو جی یہ کیا بات ہوگی تو آج شام تک قربانی کا وقت موجود ہے جو کسی وجہ سے نہیں کر سکے شام تک وہ اگر ان کو میسر آ جائے تو قربانی ہو جائے گی یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے قربانی چار دن ہے چار دن قربانی چار دن ہے صحیح حدیث ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی چار دن ہے قرآن مجید کا بھی فیصلہ ہے سورہ حج کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے مارا جاتا ہوں بہی مت العام سورہ حج کے اندر ہے فی ایامن معلومات فی ایام معلومات ایامِ معلومات حدیث میں آیا ایام تشریف ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایام تشریف گیارہ بارہ اور تیرہ کو کہا جاتا ہے تو قربانی ایک تو وہ عید کا دینا جس نے عید پڑھتے ہیں اس کے بعد گیارہ بارہ تیرہ تو آج تیرہ ہے تیرہ کی شام تک تقری بھی, بھی یعنی ذکر اذکار جو اللہ اکبر اللہ اکبر لا اللہ دیکھو بات میرے بھائیو اللہ اکبر دے ایمان میں ایمان درست ہو تب بات بنتی ہے اب جو مانتے ہیں کہ تکبیریں پڑھنی چاہیے تیرہ کی شام تک یہ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ تیرہ تاریخ جو ہے نا یہ ایام تشریق میں شامل ہے اللہ اکبر مگر چونکہ اپنے فرقے کے خلاف رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی بھی پرواہ نہیں آپ نے کلو ایام تشریق ضب جتنے ایام تشریق ہیں قربانی ذبح کرنے کے دن یا مقلین مشور قربانی کا گوشت کھانے پینے کے دن ہے ان میں روزہ نہیں رکھنا روزہ رکھنا منع ہے روزہ رکھنا منع یہ مانتے ہیں کھانا پینا مانتے ہیں تکبیرات پڑھنی اس میں کوئی اختلاف نہیں صرف یہ ہے کہ بس قربانی نہ جی بارہ تک بس نہیں قربانی تیرہ تک ہے تیرہ کی شام تک آج سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جس کو میسر آ جائے کوئی کر لے قربانی تو اللہ کی توفیق سے اس کی قربانی ہوگی تو اس سلسلے میں کھانے پینے کے معاملے میں جو ہے نا بڑا عجیب کو جانور کی کپورے وغیرہ اس طرح کی جو ہے کہتے ہیں نا ان کو لوگ اکثریت میں کھاتے نہیں کسی مولوی سے پوچھیں گے نا آپ وہ حرام نہیں کہے گا مولوی اس کو, اس کو یہ کہہ کر لوگوں کو دور کرے گا مکرو ہے مکرو حرام حالانکہ چیزیں دو ہیں حرام یا حلال یہ مکرو جو ہے نا میرے بھائیوں ہم نے کسی چیز کو اپنی مرضی سے چھوڑنے اور کسی کو اپنی مرضی سے اب یہ تمباکو سگریٹ ہوکا اس کو بھی مکرو کہتے ہیں نا مگر دھڑا دھڑ چڑھائے جا رہے ہیں دھڑا دھڑ چڑھائے جا رہے ہیں مگر یہ کپورے وغیرہ نہ قریب نہ جانا کیوں مکرو ہے اس کو چھوڑے ہوئے مکرو کہہ کر اور اس کو مکرو کہہ کر خوب دل کالا کر رہے اللہ اکبر تو یہ مکرو والی کوئی میرے بھائی چیز نہیں ہے حرام یا حلال حرام یا حلال لہٰذا حلال جانور جو بھی ہے حلال جانور جو بھی ہے اس کی ہر شے حلال ہے کوئی شے حرام نہیں بالکل کسی حدیث میں کوئی کوئی شہ اس کی حرام کوئی شہ حرام نہیں ناپاک نہ نہیں بڑے لوگ نا کئی یہ جانور ذبا کرنے والوں نے نمازیں چھوڑ رکھی اس دن کی کیوں وہ جی جانور کا گوبر لگا کیا ہوا پھر گوبر لگ گیا نہ ہے وہ نہیں پاک ہے اس کا خون پاک ہے اسی حالت میں نمازیں پڑھنی چاہیے یہ امتحان ہوتا ہے میرے دیکھو شیطان جس طرح کا جو زین ہوتا ہے اس طرح کی پڑیا دیتا ہے گمراہ کرنے کے لیے اسی طرح کی طرح کی دیتا اب یہ ہے گار مگر اس کو یہ دیا شیطان ہے یہ جانور کا خون لگا یہ گوبر لگا تو نماز کیسے پڑے گا چھوڑ آج ساری پٹھی کر لینا ہے گمراہی آ گئی اللہ اکبر اس لیے حلال جانور یہ سوال یہ پوچھا گیا کہ یہ بیل کے کپورے وغیرہ کھانا یہ چیزیں جو ہے نا یہ میرے بھائیوں حلال جانور کی حا کے آپ حلال جانور کے کھر جو ہے کھر حتہ کہ اس کی کھال جو ہے اس کی کھال اس کو بھی اچھی طرح سے اس کا پانی وغیرہ کہیں دوائی میں استعمال کوئی بتا دیتے ہیں کھا سکتے ہیں کوئی حرام نہیں کوئی حرام نہیں رسول اللہ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیماروں کو بخار چڑے ہوئے کو علاج بتلایا تھا اونٹوں اور گایوں کا پیشاب صحیح بخاری میں ہے آپ نے وہ پلوایا نبی صلی اللہ وسلم نے خود وہ تندرست ہو گئے تھے اللہ کے فضل سے اللہ اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا اگر یہ کیا ملا کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے اللہ آخر کسی کو کہ وہ جانور کے کسی پیشاب یا کھال کے پانی سے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ صحیح بخاری کا مسئلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم نے خود بیماروں کو پلوایا دودھ اور پیشاب اونٹنیوں کا مکس کر کے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ پیو تمہاری یہ بیماری اس سے دور ہوگی اللہ اب اس پر بھی تھے نا کئی مسئلے آ پہلے وہ گھوڑے کا مسئلہ تھا اللہ اکبر آپ پوچھ لیا ساتھیوں نے یہ اسی در میں کہتا پوچھا کریں بھائیوں تاکہ مسئلے کھلے پتا چلے آپ کو کہ اصل دین ہے کیا اصل دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفی رہی ہے کہ دفلی ساتھ ہے نات رسول سن لی جائے نعت رسول پتہ بھی ہے نعت رسول کیا یہ بریلوی والی نعتیں یہ تو ویسی شرک ہے یہ ساری بداتیں ہیں جس نے نعت رسول جو صحیح قرآن حدیث میں نات مینہ تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو دفلی کی ضرورت ہی نہیں یہ تو شیطانی کام ہے ارے یہ ڈھول کی دفلی بجانا یہ شیطان اس کے ساتھ سننا ایک کے سوا سو روپے بن جاتا ہے کا کیا محرم اور سفر کے مہینہ میں شادی یا رخصدی منع ہے یا دس محرم تک منع ہے میرے بھائیوں کسی دن کسی مہینے بالکل کوئی شادی نکاح کی تقریب منع نہیں ہے دس محرم ہو دو محرم ہو تین محرم ہو سفر کوئی مہینہ کوئی مہینہ کسی مہینے میں کسی کی موت کسی کی وفات کسی کی شہادت کی وجہ سے شادی وغیرہ منع بالکل نہیں یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے سلسلے ہیں اپنے بنائے ہوئے سے لہذا کوئی ممانت نہیں کسی دن کی بھی کوئی ممانت نہیں ہے یہ سب ہمارے سلسلے بنائے ہوئے اللہ ہمیں صحیح قرآن حدیث کو سمجھنے کی اس پر عمل کی توفیق تھا فرمائے یہ ایک سوال جو میری ذات سے متعلق ہے کسی بھائی نے لکھا ہے لگتا ہے کہ وہ بیچارے میرے بارے میں بڑے پریشان ہیں نام نہیں لکھا ان کا اگر نام لکھا ہوتا تو میں خود ان ان سے مل لیتا مجھے اس میں کوئی حجاب نہیں ہے تو میں اس بھائی سے گزارش کروں گا تو یہ چیٹ جس نے لکھی ہے مجھے یا تو آئندہ اپنا نام لکھ دے پتہ دے دے وہ خود نہیں آنا چاہتا میں انشاءاللہ اس کے پاس حاضر ہو جاؤں گا ورنہ پھر یہ ہے کہ یہ دیکھنا اگر اچھی بات ہو یعنی ارادہ اچھا ہو تو اس کو ملنا چاہیے یا وہ اجادگی میں سامنے نہیں آنا چاہتا بالکل میرے سے الگ ہو کے یہ بات جو میری ذات کے متعلق ہے پوچھ لے پوچھنے سے ہی بات بنتی ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جب آپ آ کے بات کریں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا کیونکہ بات میں نے آپ کو قرآن حدیث کی سمجھانی ہے اور ان شاء اللہ قرآن کھول دیتا ہے اللہ کی توفیق سے اللہ مجھے آپ کا مل کی توفیق دار بہترین ریکارڈنگ معیاری اور سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز دار الہدا